سورہ لقمان نام اس سورت کے دوسرے رکو میں وہ نصیحتیں نقل کی گئی ہیں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی اسی مناسبت سے اس کا نام لکمان رکھا گیا ہے زمانہ نزول اس کے مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب اسلامی دعوت کو دبانے اور روکنے کے لیے جبر اور ظلم کا آغاز ہو چکا تھا اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جانے لگے تھے لیکن ابھی طوفان مخالفت نے پوری شدت اختیار نہ کی تھی اس کی نشاندہی آئے چودہ اور پندرہ سے ہوتی ہے جس میں نئے نئے مسلمان ہونے والے نوجوانوں کو بتایا گیا ہے کہ والدین کے حقوق تو بے شک خدا کے بعد سب سے بڑھ کر ہیں لیکن اگر وہ تمہیں اسلام قبول کرنے سے روکیں اور دین شرک کی طرف پلٹنے پر مجبور کریں تو ان کی یہ بات ہرگز نہ مانو یہی بات سورہ انکبوت میں بھی ارشاد ہوئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں ایک ہی دور میں نازل ہوئی ہیں لیکن دونوں کے مجموعی انداز بیان اور مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ لقمان پہلے نازل ہوئی ہے اس لیے کہ اس کے پس منظر میں کسی شدید مخالفت کا نشان نہیں ملتا اور اس کے برعکس سورہ ان کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کے زمانے میں مسلمانوں پر سخت ظلم اور ستم ہو رہا تھا موضوع اور مضمون اس سورت میں لوگوں کو شرک کی لغویت اور ناماقولیت اور توحید کی صداقت اور معقولیت سمجھائی گئی ہے اور انہیں دعوت دی گئی ہے کے باپ دادا کی اندھی تقلید چھوڑ دیں کھلے دل سے اس تعلیم پر غور کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند عالم کی طرف سے پیش کر رہے ہیں اور کھلی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہر طرف کائنات میں اور خود ان کے اپنے نفس میں کیسے کیسے سریح آثار اس کی سچائی پر شہادت دے رہے ہیں اس سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی نئی آواز نہیں ہے جو دنیا میں یا خود دیا عرب میں پہلی مرتبہ ہی اٹھی ہو اور لوگوں کے لیے بالکل نامانوس ہو پہلے بھی جو لوگ علم و عقل اور حکمت و دانائی رکھتے تھے وہ یہی باتیں کہتے تھے جو آج محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کہہ رہے ہیں تمہارے اپنے ہی ملک میں لقمان نامی حکیم گزر چکا ہے جس کی حکمت اور دانش کے افسانے تمہارے ہاں مشہور ہیں جس کی ضرب الامثال اور جس کے حکیمانہ مقالوں کو تم اپنی گفتگووں میں نقل کرتے ہو جس کا ذکر تمہارے شاعر اور خطیب اکثر کیا کرتے ہیں اب خود ہی دیکھ لو کہ وہ کس عقیدے اور کن اخلاقیات کی تعلیم دیتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام مین اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے الف لام تل تل حکیم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں یعنی ایسی کتاب کی آیات جو حکمت سے لبریز ہے جس کی ہر بات حکیمانہ ہے ادعل محسنی ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے الدین جو نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اک ہل المفلحون یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں وہ ناس من يشتری لہوالحديث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها حزوا اولئیک لهم عذاب مہین اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے اصل لفظ ہیں لاہ حدیث یعنی ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے روایات میں بیان ہوا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تبلیغ کے اثرات قریش کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلنے سے نہ رکے تو انہوں نے ایران سے رستم اور اسفند یار کے قصے منگوا کر داستان گوئی کا سلسلہ شروع کیا اور گانے بجانے والی لانڈیوں کا انتظام کیا تاکہ لوگ ان چیزوں میں مشغول ہو کر حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی باتیں نہ سنیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مزاق میں اڑا دے ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِ آَيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي اُذُنَيهِ وَقَرَا فبشرہ بعذابِ الیم اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمن کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں اچھا مجدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا ان الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونہا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 اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں۔ اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی خلق اللہ ماذا خلق من دونه بل ضلال یہ تو ہے اللہ کی تخلیق اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں وَلَقَدَ آتَيْنَا لُقْمَانَ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ, يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ یشکر كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عنی ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمْ وح نالہ نیوں وفی سالو ہوں فیا میں لہن وفی سالو ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہنچانے کی خود تاکید کی ہے اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجالا میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے جہد کال کبھی ملئی سل کبھی علم فل تو پوم فل تو ماہب ہوں مفید دنیا موف و تب لنب علئی تم چلو لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا یعنی جو تیرے علم میں میرا شریک نہیں ہے تو ان کی بات ہرگز نمان دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو یا خرد لت سخر فتح فی سخر اوفیوتی او فل ابدیت ان لطیف ان قبی اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو اللہ اسے نکال لائے گا وہ باریک بین اور باخبر ہے ان من عزم بیٹا نماز قائم کر نیکی کا حکم دے بدی سے منع کر اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے حوصلے کے کاموں میں سے ہے وَلَا تُصَعْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ اور لوگوں سے مو پھیر کر بات نہ کر نہ زمین میں اکڑ کر چل اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا وقصد من صوتك ان اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے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 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں؟ کسی چیز کو کسی کے لیے مسخر کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ وہ چیز ان کے تابع کر دی جائے اور اسے اختیار دے دیا جائے کہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے اور جس طرح چاہے اسے استعمال کرے دوسری یہ کہ اس چیز کو ایسے ضابطے کا پابند کر دیا جائے جس کی بدولت وہ اس شخص کے لیے نافے ہو جائے اور اس کے مفاد کی خدمت کرتی رہے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو اللہ تعالی نے انسان کے لیے ایک ہی معنی میں مسخر نہیں کر دیا ہے بلکہ بعض چیزیں پہلے معنی میں مسخر کی ہیں اور بعض دوسرے معنی میں مثلاً ہوا پانی مٹی آگ نباتات، مادنیات، مویشی وغیرہ بے شمار چیزیں پہلے معنی میں ہمارے لیے مسخر ہیں اور چاند سورج وغیرہ دوسرے معنی میں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خا شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہوئی بتم جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو اس نے فلواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْ كَكُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ان اللَّهَ عَلِيمٌ بذات اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے من اضطرهم الى عذاب غلیغ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُن اللہ قل الحمد بل لا اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کہو الحمدول مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں ما السماوات والأرض ان هو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے ولو انما شاطن کو زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے سات مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے یہی مضمون ذرا مختلف الفاظ میں سورہ کا آیت ایک سو نو میں گزر چکا ہے اس سے یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ جو خدا اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لایا ہے کہ اس کی قدرت کے کرشموں کی کوئی حد نہیں ہے اس کی خدائی میں آخر کوئی مخلوق کیسے شریک ہو سکتی ہے میں خلقی تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے نهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر و سخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمن و ان اللہ بما تعملون خبیر کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پیروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں یعنی ہر چیز کی جو مدت عمر مقرر کر دی گئی ہے اسی وقت تک وہ چل رہی ہے کوئی چیز بھی نہ ازلی ہے نہ ابدی اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ برتر ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کی کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو وَإِذَا غشيهُم موجٌ دعو اللہ مخلصین لہم دین فلما نجاہم الى البر فمنہم مقتصد وما یجحد بآیاتنا اللہ کل خطار کفور اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اقتصاد کو اگر راست روی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے کوئی وہ وقت گزر جانے کے بعد بھی توحید پر قائم رہتا ہے اور اگر اسے توسط اور اعتدال کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ بعض لوگ اپنے شرک اور دہریت کے عقیدے میں اس شدت پر قائم نہیں رہتے یا بعض لوگوں کے اندر اخلاص کی وہ کیفیت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے جو اس وقت پیدا ہوئی تھی اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر وہ شخص جو غدار اور ہے نا شکرا ہے سور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 لوگو بچو اپنے رب کے غزب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے یعنی قیامت کا وعدہ پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے تدرین وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيْ أَرْضٍ تَمُوتِ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے وہی بارش برساتا ہے وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے